خواتین حضرات ہماری اس محفل میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس نے کہا کہ میں بھی بہت عجیب ہوں اتنا عجیب کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں جناب جون ایلیا لیا تشریف لائیے اختصار سے بہت گزر گیا ہے چند اشار سناؤں گا कि کروں کہ کسی لباس کی خوشبو جب وہ کے آتی ہے کسی لباس کی خوشبو جب وہ کے آتی ہے تیرے بدن کی جدائی بہت ستا ہے با کسی با با لباس کی خوشبو جب وہ آتی ہے تیرے بدن کی جدائی بہت ستا ہے با تیرے بغیر مجھے چین کیسے پڑتا ہے با با با تیرے بغیر مجھے چین کیسے پڑتا ہے اور میرے بغیر تجھے نیند کیسے آتی ہے تیرے بغیر مجھے چین کیسے پڑتا ہے اور میرے بغیر تجھے نیند کیسے آتی ہے رشتہ دل تیرے زمانے میں رشتہ دل تیرے میں رسم ہی کیا نباہنی ہوتی رشتہ دل زمانے میں رشتہ دل زمانے میں رسم ہی کیا نباہنی ہوتی, وا, وا, وا. وا. وا, جی, کیا نباہ ہوتی؟ مسکرائے ہم اس سے ملتے وقت مسکرائے ہم اس وقت رونا پڑتے اگر خوشی ہوتی مسکرائے ہم اس سے ملتے وقت رو نہ پڑتے اگر خوشی ہوتی آپ دل میں جم کا کوئی نشان نہ رہا دل میں جمکا کوئی نشان نہ رہا کیوں نہ چہروں پہ اب وہ رنگ کھلے دل میں جم کا کوئی نشان نہ رہا کیوں نہ چہروں پہ اب وہ رنگ کھلے اب تو خالی ہے روح جذبوں سے اب تو خالی ہے روح جذبوں سے اب بھی کیا ہم تپاک سے نہ ملیں اب تو خالی ہے لوگ جذبوں سے اب بھی کیا ہم تپاک سے نہ ملے غزل کے چند شیر کروں گا چند شیر ہاں سال ایک قدر نے کہا کہ سالہا سال اور ایک لمحہ سالہا سال اور ایک لمحہ کوئی بھی تو نہ ان میں بلایا سالہا سال اور ایک لمحہ کوئی بھی تو نہ ان میں بلایا خود ہی ایک درپا میں نے دستک دینے دستک دی خود ہی لڑکا سا میں سالہا سال اور ایک لمحہ کوئی بھی تو نہ ان میں بلایا خود ہی ایک درپا میں نے دستک دی اور خود ہی لڑکا سا میں نکل آیا ایک غزل کے ل कर रहा हूं कि शर्म दहशत झिझक परेशानी शर्म दहशत झिझक परेशानी ना से काम क्यों नहीं लेती झिझक परेशानी ना से काम क्यों नहीं लेती आप वो जी मगर ये सब क्या है तुम मेरा नाम क्यों नहीं आप वो جی مگر یہ سب کیا ہے تم میرا نام کیوں نہیں رہتی جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوا ہے لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی یہاں تو جازبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ یہاں تو جازبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ یہ لڑکی فوکتش ہوتی تو بدصورت نظر آتی یہ لڑکی کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی میری عقل و ہوش کی سب حالتیں تم نے سانچے میں جنو کے ڈھال دی میری عکل ہوش کی سب حالتیں تم نے سانچے میں جنو کے ڈھال دی کر لیا تھا میں نے اہدے ترکیش کر لیا تھا میں نے ترکیش تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال دی میری عقل ہوش کی سب حالتیں تم نے سانچے میں جنو کے ڈھال دی کر لیا تھا میں نے عہدے ترکیش تم نے پھر باہیں رہنے میں ڈال دی